فلا تدڑ مال مساجد اتنے تاجدار گولڈ لکھ دینا تدڑو بمن عبادت ہے دعا عبادت مراد ہے شاہ صاحب فرم کہ نہیں بال مفرسرین نے اگرچے فرمایا لیکن نزدیک تھے وہ مراد استعانت وہ مراد ہے لگی گل میں می اتھا یہ پیچھے تعویر کی تے بھی شاہ صاحب دے بیان کے مطابق ہی اگر ہوا تو اتے دعا استعانت مائت جتے کیوں؟ کھڑا ہے میں جڑا لکھا بلا شبہ خالو فلا تاہدم منل آل باتل مزل اوہیتے جی بے دلیل قول ہی تعالی فلا تدما جی جی محمول محمول اگلے ناسا کٹنے بزرگ کلام جی کو اپنے حق چ میں کیوں آخ الکریمت و متاب والا بلا شبہ کہ اگر تعویل نہیں کرتے تو لازم آئے گا کہ پکار کسی کی جائز نہ رہے ہر ایک کی پکار شرک بن جائے استعانت استعمال شوبہ صحیح گل ہے کسی مدد واسطے نہ پکارو گل مکی کو گل پکے رہو جی تاہب کی گال او سمجھ دو جی اے پک رہو کہیں مدد مانگو سارے گال منگے سمجھ لگی ہوں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یا کنستا یعنی کر کے ہزور ساجدار گول اپنا مولانا فضل رسول بداج رحم اللہ بیانات کہ ببارک محمد میں کہنا ہے نا حوالے میں حضرت ہوں لکھے نے نہ کر ن شیطان نج د شان اپنا کر ن شان نجد نو کر ن شان کیونکہ حدیث کر نو شیتان جی، جی، جی، لگا بہت اچھا بہ نا سنت اتنے ہے سب تہلے جی بیان ہونی نا سبر جی وہ پہلے خالق تو مخلوق کا فرق بیان ہونا بے شک بے شک اس بغیر نہیں آ سکتا